الحمد اللہ الحمد للہ, للہ وقف hard <laughs> some Whoa, whoa. رول منوسلوالی وسلی مو تسلی موک شوق نہ بلندباز نال اصرا دسرا معلے گیا سی دے رسول سور اللہ صحاب گیا سیا ح بل سر دوسر گیا سیدارسول والا لاب گیا سیا راحت راشتی محترم سید رشید احمد شاہ باروے شاہ دیگر بانی محفل دوست کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حمد و سنا درود خاتم میں لمبی آل و تو سنا داد نہ چیز حقیر و شیطان دل ہر شرط تو اپنی رحمت دائمی پناہ نجاتتا فرمان اللہ تبارک و تعالی جل وعلا دینی دنیاوی اخروی ہر شرف سارے تو بنا تھا عزیزہ نے گرامی ادارہ اندر حالت جہا فارج تحسیل ہوئے حوصلہ پت واسطے یعنی جنو دستار فضیلت دا اس دے حوالے پاک دا اللہ نے محنت نو اپنی بار گاش قبول فرما کے کی عمل کیبلا حضور شاہ شاہ جن نے اتنی محنت مدرسہ شریف کے اندر ہر قسم کی ذہنی جسمانی مالک ہر قسم دی مشقت محنت کر کے تو خیال رکھ کے انہوں پڑھایا انہ پڑھ کے اپنا علم اللہ سالہ فضل و کرم نال تکمیل تک پہنچایا اللہ و قبلہ حضور شاہ اس کبلا کوشش نوکت آ کو فرما, دے مزید برکت کی عطا فرما اور جانا استاد نے طلبا دی تعلیم تربیت دی دولت حاصل کی اللہ کتال اساتذہ کران کاشش بھی اپنی بار قبول فرما اجوی جانے گرانی الحمدللہ اللہ جیڑے لوگ جیڑے دوست میں دے مینو جانتے تے پتہ ہے کہ کون ہے کافی دوست اتنے جاننے والے بیٹھے اور جہے دوست نہیں دے انہیں یہو ہی سمجھے ہوا ہے کہ اے فضل احمد چشتی ہے میںا بال لوگ فکر یار قوم جی بی پر نہیں سان بزرگ یہ پڑھایا کہ قوم نال دین کرنا اور قوم نیری چ نہیں رکھنا آلدہ! آلدہ! اور یاد رکھو کہ جیڑا پندہ توکھے با آنگا نا, وہ ہمیشہ قوم نو ہنیرے چکڑ کے روشنی چلی لے آسکر یاد رکھے ہمیشہ کفر دی جہالت جہالت دی اور کفر دی تاریخی دے کٹ کے دین روشنی دی طرف او بندہ لے آ جنا اور میرا کمال نہیں میرے مرشد لگپال دی نگاہ خاص اور مہربانی ہے پڑھایا سبق کملا جہے دوست نہیں جانتے انہوں نے دسن واسے گل کر رہا میں فضل احمد چشتی نہیں میں اس بننا تو دور دی گل ہے میں اس مرد خدا دی یوتی دی خاک برابر نہیں اور اے میری آج بھی نہیں یہ حقیقت ہے فضل احمد چشتی تھوڑے جمنے لے فضل احمد چشتی جمنا لگا مائیا مکیا او <JO neatly> چھاڑے استاد استاد محترم اور دے دے خدا کی قسم کر کے آنا کہ استاد صاحب کے درد کتے دا بھی ایک مقام ہے میرا وہ بھی ایک ادنا جہ ہے جی لوگ اپنی نوکری واسطے قبول فرما لے آئے بعد لوگ آتے نے آخے جی یہ پچھولا شاہ صاحب اور خرابی بن جائے گی جی. لوگ آخر ویک شاہ صاحب نے سڈے دن نہ دعوت دیتی ہے ٹائم لے کی قوم جہی ہے قوم نے جس ویل لگنا ہوا مولوئیا پیچھے دی کھوپڑی بڑی تیز ہو جاتی ہے مولویا پیچھو چین چنا ہوئے تو قوم تو بس جو امریکی کیتی ج حرام کھان سود کرن،, کرن برائی کرامال پاسے نگاہ لے ہو مولوی کو چھوٹا, چھوٹا جیا کام خلاف شرا ہو جائے وہ مولوی ادھر پاسا لگ ان کوئی نہ آبلا شاہ صاحب نے دا یہ وقت نہیں لیا یا اینا تاریخ نہیں نے وقت لیا ہویا تاریخ لی استاد شیر آ سنگت آش رسول پاس بانے مسلک رضا مفتی فضل آپ را لو وقت لے گل وقت قبلہ شاہ شاہ نے لیا ہویا سی آپ نے ہونا سی لیکن آپ دی طبیعت شریف نا سال ہوں ویخو نا جی میں رکھتا رکھ نہیں نہیں پتا الحمد اللہ دی الحمد اللہ مولت عالی اتا ہے نہیں اندر والی دنیا نہیں باہر کوئی رب سونے تھوڑی جی سمجھنا چشتی صاحب مگر قبلہ کسے نو دین دیا اور کسے نو ہلے چ رکھ دی وی گل یہ ہوتی جی سنیا بھائی اے فدلیا میں چشتی نہیں اٹھ جان گی نمسار ہونا ہے جی انہوں دے اٹھن ڈال دیستفا ڈگ دے آپ کو وقت لے ہوا سی آپ دی طبیعت شریف ہو گئی ہے نا سال آپ کوئی پھوڑے بھی نکلے ہوئے ویسے بھی تبھی طوریفی آخر تک برکات ملالیہ نے یہ فرمایا کہ آوانگا کوشش کراگا آواں گا ایبلا آخر تک استاد نے یہ فرمایا لیکن جس وی وقت قریب آیا, آیا طبیعت شریف نو ویک نہیں کاسل نہ ہی کبلا استاد صاحب دے تبسل نہ ہی کبلا چھوٹے مرشد بات صوفی باصفا جناب عزت ماں مرشد کریم کبلا خواجہ محبوب مدز آپ نے حکم فرمایا دے آپ دے حکم ورد سامنے اے گل دیتی اے ایس محفل, محفل مناسبتنا ہی جناب دے سامنے چند ماروزادر اللہ تبارک و تعالی فرح عطا فرمانا. تو نہیں تو بچا کے. سچ بیان کرنی تو عطا فرمانا. اور ایک گل کرنی نہایت ضروری سی جی میں کی کیونکہ کافی محفل تبلا استاد صاحب مدد لحال آپ تشریف نہیں لائے جا سکے میں حاضر ہوا استاد نو نہیں دسیا گیا میں بل اخیچ رہا بھائی پتا قوم نہیں بیان بعد چ بڑا مسئلہ بن جاتا اجھن بن جی محفل کراؤ آتے بھی آمن والے واسطے بھی قوم جہی مستفا چاہت رکھ دی پھر تھوڑی جی گل بن جائے مولوئیوں کی طرف ساڑی قوم کی کمیٹی نکل پائی گئی بہرحال دوستو دستار فضیلت شریف دے حوالے نال کی دستار, دستار فضیلت دے حوالے نال اسی حوالے نال جناب دے سامنے جڑی گل بیان کرنی ہے وہ اے کرنی ہے کہ فضیلت علم دین و شانائے ربا نجی موضوع تو بڑا لمبا کیونکہ موضوع ایسا ہے انتہائی ضروری گلا بندہ کرے نا متعلقات چھوڑ بھی دے پھر بھی کم از کم یہ ڈائی تر گھنٹے کا موضوع مگر میں چیتنہ گلا سنا گا کیوںکہ دو دس رہے تھے چار بجے جہاں ختم شریف کا ایلان ہوا سوا چار وکل پانچ چلو ٹھیک جی جس ویل ایلان باہر کی ہوں جناب سڈی کوم کا نظریہ یہ اچھا جائیے مولوی صحب ساد بیٹھا ہوئیے گا کھول کے سام بہ دے قبلہ اس قوم نے صرف لنگر خوری کی تین نٹ تا اس قوم دا بیڑا تباہر بن تو میں وقت نظر رکھ ہوا جناب دسان علم دیلت دس کہ ان فضیلت کی یہ شان پتا سے لگے کہ یار بی سونے جا ہے اس علم شانتی اور پھر تھوڑا جہ دساگا کہ جس بندے کا تعلق علم شریف بن جائے اور او بندے او مولا دالا کی شان دا فرما لوک سبحان اللہ ایو نہیں ای ای یار یہ کثیر مجمع ڈی ایڈیز گرمی ہے یا تو نہیں ہو سکتا نی رات نی فلافت نے حید جشن نے قرآنِ مجید فرقانِ حمید دا ذکر مجیدانبیب نے سمجھتا فرمائی شان مولا تعالی نے متعدد مقامات فرمائی اور ایک تھان سے رب سونے لے لفظ ارشاد ربا نے فرمایا یار فا ل آمو مل والذین لینی العلم مدارا جا نہیںرا کھل کیا سبحان لا خل کے نات فرما فرمایا مولا سالن ایمان والوں لوگ کا درجہ بنا چڈیا وے مفہوم بیان کروگان والوں کے چوڑا پچھونے لے ان لوگوں کا درجہ ودایا ولادی نو چلا مارا جات ج لوگ نے علم حاصل کی <سلام> <سلام> جنا لوگ نے نبی پاکی شریرا پڑیا ہو فرما فرما دیتے لے اور بار جا اس آ جائے مقدسا دین مولا کا علم دین دی فضیلت بیان فرمائیے ایک عالم میں ہلکا کی فضیلت بیان فرمائیے فضیل سا آل کی دسا گا سدکے گل ضرور میرے گھوس نہ کر گل اور ایسی گل کہ یہ ہو سکتا ہے کافی لوگ بھی لگے بلاج یہ بیماری ہوئی عام یہ ہر شہر رلا ملا کے جی سے مولوی پیر سموسا چاٹ بنا پڑے نا میں وکھری وکر میں وکریموا چاٹ نہیں دسے آپ یاد رکھے جی جس ویل کسی رگ د دا... <تصوح> <تصوح> <ھائے> میں <مشاؤ تصوح> مریض لگ مریض نو ٹی نا ڈاکٹر مریض نو ٹی نا تو ایک دفعہ درد ہوں آتا ڈاکٹر لنگ جائے پر کبلا سیا جی سوئی برتاشتھوڑی تھوڑی, تھوڑی, تھوڑی چپن ہوتی جنہیں سموسا چاٹ والا کینسر بڑے تو <تصفح> <توجہا> وہ جو ہے نا رمد سبحان اللہ میں آل ہونا پر اللہ معاشرے دیا رگا پتا لگ گیا بماریاں سمجھ آ گئی بیماری رگ چ بنی ہے پیے نکلے بھی اور یہ گلا بندے تالا ہمیشہ سچے فکیلجا جنہوں مولا تالا نے مارفت کا مقام چاہ فرمایا ہو جا جانا ہو جانتا ہوے مخلوق پہچانا آر فنو آخد میں خود کے ساتھ مل رہی ہوں پر الحمد للہ جگ دہ تعالی کے فکیر سوچی ہے سارا ہی فائل میاں ساب والی گل کر دیا بے جا نہیں ہوئے کی نیا سا فرما نے فرمایا میں نیو میرا پرش بھی وقت زیادہ تمہی الفاظ اور نہیں بولوں گا شاید اور ہمیشہ اس رو جنابے والی ڈاک ربیب کا برداشت کرتا ہوئی میں تسپتال آخلا ڈاکٹر صاحبہ اتے اندر رسولی بڑی پڑی مہربانی کر انہیں آخنا چل لما پی جاق لین ڈاکٹر دشمن آخ گا وہ آخے گا یہ چیری پاری فلا دشمن مراد پر جا بند ہو پاگا چیرین پالی ویٹے گا رسولی ملنے گا وال جی زمیر جسم کا علاج ہوئے چیرنا پڑنا پہ جی زمیر کا علاج ہوئے پھر ای تکلیف جسم دور زیادہ ہے زمیر اصل زمیر اصل جسم خرابے جب تک ضمیر نہ ہو بزرگ ضمیر مر جائے جاگنا انسان بھی مر جے پھر مریا دریا پی کہ ضمیر جاگ پاوے پھر جنوں بس سہنی اللہ ہوں میں گل کر رہا اسے واسطے اسے واسطے باہر لوگ آخری آر ایک دشمن نے کون دے تین چھت بھی, بھی, بھی نہیں رلا را کام چکر در شہر وکر کر کے اپنی تھان کھلا لیں میں ہاتھ ہو سی شہ رل گا نہیں وہ ہمیشہ وکر ہی رہ اور ہات بھی شان وقری ہی ٹھیک رہ گا الگ <سؤال> سنگیا گل سن سن میرے مولا تالا نے ہوں توجہ سنیا جائے رب سونے مقامات لا لگو آ فرما دیا جاننے والے اور اور او جو نہیں جان برابر ہو سکتے یہ مطلب نہیں برابر ہو سکتے فربان جانے جاننے والے مولوت آل نے مولوت آل نے گل فرمائی وجہ نہ آلم نو شان ملتی ہے یار پتہ تو لگے یہ کہہ شان والی شہر جن آم بندہ بھی پڑتا ہے وہ بھی شانہ پہنتا اور, اور یاد رکھا جائے ہر بندہ شان نہیں پا سکتا قربان جان ہے علم مولادار پہلے ہی آپ چونکہ دو بورچ رکھنے والا بائیمان جہاں مخلص سوتا ہے کوک سوچا چل رہے یار کدھر امت طرح دو بورچ نہ رہ جائے کر کے ہر گل چیچا کر کے بین کر کے جانے بولوائی شان بین کیوں یہ گل اس واسطے ضروری ہے کہ یہاں حدیث اج قوم نے کسی ہو لا دیتی نا چڑان دیا حدیش کسی ہو لائی کھڑے نے میں قبلہ کب لا کے لال کوئی بنا دلال کوئی اگر جس علم قرآن چاہیے یا اللہ کے محبوب نے فرمان چاہیے کوئی ہو میرے سر گل جٹک لفرج کراؤ جدی شان میں پیار فرمائیے جدی شان محبوب رحمان پیار ہوئی مستفا ہے علم دین بول بول بول وہ کھیڑا علم ہے بول کے پھر تینوں دوکھا نہ لگ جائے وہ علم کھیڑا وہ شریعت مصطفیٰ مصطفا کا علم وہ علم نہیں جلسفے کی بک ہے جس نے ہر وغیرہ کالا کالا سخت یہ علم ہے دین کی بات ہے ہاں یہ مت بھولیا کوئی اگر علم شان بیان کرنی چاہیے یا قرآن کی کوئی آیت علم چاہیے خدا دنیا کافسیر روح المان اٹھا تفسیر در منظور اٹھا تفسیر ابن کثیر وی جنیا تفصیل نے جہت جڑے موت بر مفصر قرآن میں آج دے وہ اپنی مرضی چلا دے دن محمد رضا تاجدارے یہاں تفسیر ترجمہ اٹھا کے ویخے گا نا خدا دی قسم کر کے آ جانے بھی علم بیاد ہوئی ہے دین مست ہاں میں علم لفظ بولیا بندہ آتا بھائی یار گوشت گوشت وہ یار کی گوشت لے جانا ہوں گوشت لفظ بولے بکرے کا بھی بچے آ گیا مجھ کا بھی گان کا بھی کھوتے کا بھی کتے کا بھی گوشت نہیں نہیںر یہ ہوتے آخش بکرا ہے لفل گوشت بولیا جا رہا ہے پر ہے کتے کام نہیں جی گوشت کا لفل آ گیا مٹن کڑائی توجہ نہیں ہے فرمائی خدا کا بندہ لفت پوشک بولو گے کوشچ کتے کا بھی نیچے گا کھی کو بھی نیچے آ بکھے کا بھی پچے گانا بھی پچے جب تک نہیں کرے گا خاص نہیں کرے گا جلاتے والی تاجی نہیں کرے گا خاص نہیں کرے گا کہ یار گوشت گان دے یہ گوشت مجھ دارے یہ گوشت ہرن دار یہ کتے نہیں جب تک خاص نہیں کرے گا لفظ ہے تو سمجھ ہو سرست کو جدہ چاٹ بنا کے لم لائی گڑک توجہ مرو لائی گڑک قرآن جی گئی خدا کی قسم کر کے آنا کوئی بائی دلال دنیا ثابت کر سکتا سابت کر کے نہیں بابا خدا کی قسم کر کے لیکن گلو وقت ایک بار سچ شرما آ گیا इकबाल अखला वाइज قام مے مختفیانی ہنڈ کر جانا آ جم آخا یہ میں اپنے کئی لوگ کئی دوست کئی آلم بھی بیٹھے کئی حافظ کاری بھی بیٹھے کئی عربی شریف نو سمجھنے والے بھی بیٹھے ہو وہ بھی اس چیز تحقیق کرنگے، جس کرنگے کہ کی تحقیق کرسکی کریں گے کمان کی گل ٹھیک کرنا پی ہر زبان بھی دریا ہے ہر زبان دوسروں کا قوانین پڑے نے اور جتنے وسیع ہر پی پہ کتنے کسی ہوئی رہی ہے محبوب رحمان ایسی فسا سمجھن والے صحیح مانے سمجھن والے جوان چلے گئے مثال دیتی ہے جب تک یہ خواص نہیں کرے گا یہ کسی شہر متعین نہیں کرے گا اس وقت تک خواس نہیں ہونا کی مطلب گا بکرے یا مرغے دا، یا کھوتے دا، یا کتے دا، یا مجھ کا جدو ان کوئی رفل بھی نہ جاتے بکرے کا بھی نکل گیا मुर्गे का भी कुत्ते का भी खोते का भी मजदे का भी बाकी गोष्ट निकल गए क्यों है नाल खास हो خاص ہو گیا فلسفا بھی سائنس بھی دنیا بھی دنیا بھی ہے سارے اوک مچ جی جی جی سارے لوگ آ جاندے نے لفظ علم دے اندر علم میرے ہر علم پران لیا جا سکتا ہے لیکن جدو خاص ہو گیا کل مسلم لے ہو جنہ اٹھ اٹھ دہ سال لائے پندرہ پندرہ سال لا کے درسن صاف پڑے اینا پیسے کما پڑے کہ یار یا کدی نہ چل یہ علم خاص ہے بلا جسٹی صاحب نے مخالفت کرنی ہوا نو پانچ گیئر کٹے لگ جاتے اور جیت ہدی سکل کے آئی جانا کیا قانون نہیں پڑے کیا خاص اے اے اور عام دے خصوصیت اور ممیت کو نہیں جانتے جان دیں سب جان مگر کیوں اگر کہتے ہیں نا اگر کہتے ہیں تو پھر بات بگڑتی ہے بلا ج دے فرمان جی کوئی غلط بیان کرے تو چپ چپ کر کے بیٹھا رہے او آلم نہیں انہوں نے حدیث کتیا نے میں پوچھنا وا اگر <سؤال> خالی علم ہوا چلو مگر علم نہیں جمس کا نام آیا جنس کا نام لگتا بکرا اچھا کٹا یہ تھے زبان اور تھی یہ زبان اور ہیں اس کے اصول ہیں تھے اس کے قانون اور ہیں اللہ علم خالی علم بولے گا سارے علم میں چاہ جانا اللہ علم دعا کہ یہ علی خلاب تک آسا کرتا ہے کہ بھائی یہ کوئی خاص ایک ہی علم ہے سارے علموں نہیں آ سکتے تمبیر ہمارے رسالت ناری خلافت نارے حیدر جشری ملادون توجہ ہے جب بلی فلاں آ جا نا پہلے <سؤال> غیر متعین <مطایل> تھا اب اب اس کی تاحیم ہو گئی اب یہ متعین ہو گیا العلم خلاب بتاتا ہے بھائی یہ کوئی دنیا کا علم نہیں ہے یہ نہ دنیا کا علم ہے نہ سائنس کا ہے نہ کرسی کا علم ہے نہ لکڑی کا علم ہے نہ آگ کا علم ہے نہ لوہے کا نہ چاندی کا جنس نال آیا اتنے جدولی فلاو لگ گیا انہیں اپنے آپ کا سو یار میں پوچھنا لفظ خاص دلوقت دلوقت ہے لفظ سارے آم, آم <تصف في الفش> نے کھڑے توجہ نہیں اللہ لفظ خاص ہے حدیث پورا اندر آئیے علم بھی گل آئیے دین مستفا کیوں دنیا کے لیے بس علم بس پڑھنے بس کی بس ممانعت بس موجود بس ہے جتھے چوکے کے تو لکھی کھڑے ہو گئی کیوں اس کا مقصد کیا ہے دنیا یا دین دنیا؟, دنیا دنیا حصول دنیا؟, دنیا? دنیا حصول دنیا کے لیے علم پڑھنے والا کبھی جنت کی خوشبو نہیں پا سکتا یہ مطلب ہے تو مراد ہے علم علم دین مسرفا پیر والے مراد نے وہ علمائے رباد فرمائی خدا دیکھ میرے تینو کوئی بکری رہے رج ہے کھو دے بعد لوگ آدھے مثالاں بڑی درآن فرماتا ہے بس دل کرمسال گہرے نہ صرف اللہ ہاں مثال سے مسئلہ سمجھ آتا توجہ نہیں دے فرمائی رنگ اور یار نا تنگت چھ توجہ نہیں دیکھی نہیں ہوا مطلب توجہ جے آآ آآ آآ آآ آآ آآ دا. پہلے حدیث جیانا سریت فادم یا حدیث لفظ یہ ضروری نہیں ہے کہ علم بندے مارفت مقام تے اور جان بندے دے اندر ملکہ اور مہارت پیدا کر دیں گے ضروری نہیں ہوں میں اور جادو کا ہے کہ جادو علم جوں جوں انسان حاصل کرتا جاتا ہے یہ سیدھا ہوتا جاتا ہے یہ بھی علم ہے اور ایک چاپو کا علم ہے وہ کڑما چٹو آئی کٹھ ہے علم ہے نا وہ بھی علم ہے پر ہے پٹھے یہ علم جیوے جیوے پڑھتا جائے گا مارفت اور دے نیڑے کرے گا توجہ نہیں یہ فرمائی ہے دونوں علم ہے ہی وہ بھی علم ہے یہ بھی علم ہے وجہ یہ ہے اس علم مراد مثال دے کے جتھے بھی وضاحت اور شان علم بیان ہوئی مراد ہے جیڑا بندہ بھی بیٹھا کا ہوا کرو پر اص جس علم کی گل کرنے ہیں نا وہ علم <سلام> اور وہ علم اسے کہا جاتا ہے علم ہے <سلام> جاننے کا علم اسے کہا جاتا ہے جو انسان کو خدا بندی،, خدا بندی کی منزل پہ چلا دے علم اس کو کہا جاتا ہے جو انسان میں انسانیت بھر دے علم اس کو کہتے ہیں جو انسان کے اندر شعور پیدا کر دے وزو پانی پلیچھی حلال حرام جائز نہ جیش کا وہ شعور اسے علم نہیں کہتے جو حرام کو بھی حلال بتائے توجہ نہیں دیا بھر بھائی اسے علم نہیں کہتے جا پرتا مل کر جا خرچ جی نات کا بادشاہ بن جل تو نہیں جڑا وہ سلمی بھی نفی کر ہم ان ساری کتابوں کو سمجھتے ہیں جو نہیں فرمائی جن کے ماں باپر سمجھے کتابوں پر کتاب کی ترکیم کر رہے جہیا بندے بندے آس ارے رسالت ارے خلافت ہر حیدری جشری تشریف دونوں سمجھا رہی ہے کوئی آؤ فرمایا علمو جڑا بندے نو بندہ بڑھا دے شعور مر دے جیب نیب ہرامی تمیز کرا دے علم خدا دی قسم کر کے آنا جی یہ علم پڑیا ہوے پڑیا ہو رہے قرآن حدیث عمل نہ ہو رہے مولا فرما دو لایا جانتے ہوئے بسے پشت ڈال دیا جانتے ہوئے ڈال دیا گویا مطلب عمل نہ ہوئے علم او پتا وہ لگتا جلم ہوے اور جو علم آئے وہ میرا پیر باہو فرما فرما ہے تسمی فری فر and the ساری قوم س مراد اگو آپ نے فرمایا ہر مرد ہوں کون چ لگتی گڑی نوکری لگ نہیں ہے پہ لگے توجہ نہیں ہے پیچھے یہ رہ در کمی کم نہیں آئی ہے رہ درتی رہی گئی انہیں آلم ضروری ہے یہ نہیں بتایا کون سا ضروری ہے ارے بھائی علم حاصل کرنا ضروری ہے یہ بتانا بھی ضروری ہے کہ ہونا چاہیے پیچھے قوم خدا کی قسم کر کے سمجھایا کہ میرے ساتھی شریرت مسلمان عورت کے لیے ضروری ہے یہ شریعت کا ہے پڑھ کے پتہ لگ نماز کلما کی روزہ میں باپ نے حقوق کی میری ماں نے حقوق کی وڈے کی عزت کی ہے چھوٹے سفر کی کرنی ہے زندگی کیلارنی بولنا بولنا بٹنا اٹھنا کی خدا کی قسم کر کے نہ جانور ایسی ہو گئی نہ پتا ہے نہ اٹھن ہے نہ ہے نہ پیڑ نہ ہے نہ نہ حقوق نہ علم تو پڑھ رہے ہو پتا چاہ کا ارے بھائی جو غیر سجنا تو وہ بھی لیکن حدیث ہدیشور نے سلم کی طرف بلا رہا ہے وہ دل میں شریعت مسلم جاؤ وڈے تو <فو> وَد جناب علی موریہ کو حقیقت مخصل کر رہے قرآن حدیث سے آنا یہ دنیا کا علم خدا دی قسم کر کے میری منڈی یہ بات کیوں کر رہا ہوں اس لیے کر رہا ہوں تاکہ تیری توجہ علم مصطفیٰ کی طرف آلم دین مصطفی طرف وجہ نہیں یہ فرمائی ہاں جیل مور اور فضیلت والا جہیل فضیلت والا جہیل میں بھائی باتی ہوم فضیلت والے رہے کچھ ایسے بھی ہیں جو بندے کو لے بھی جاتے جہنم میں تو جو برباد ہاں فضیلت والا ہو جہنم میں لے جائیں گے نہیں ہو سکتا فضیلت والا ہوگا جب اس کی تقاضے پورے کرے گا تجھے دنیا بھی سواری دے گا آفر میں بھی جنت میں لے کے جائے گا مجھے نالا کھلا سبحان اللہ کا سمجھ آ رہی ہے کوئلہ اپنی اپنی قوم نی پاسے لا رہے اس پاس بندہ گیا ایک مر توجو بندہ گیا ایک مر گیا اعلی تعلیم لے لیں گے اعلیٰ تعلیم لے رہے سدیا گوس لیا کریں کھوپڑی جس علم کی شان اللہ فرمائے اس کے تیرے نزدیک پچاس ہفتہ اور پھر تو اپنے آپ کو کہتا مسلمان ہے افسوس پاپس آیا گیا قبر آخر فلانی ڈگری کا سلاد فلانی ڈگری کا سلاد فلانی کا بھی سلاد فلا سلاشا آخیا نہ مراد آکل کر نہیں چلتی ہوئے نا اکھا ہے جی اے ہوئی اببہ پاتھ میں نو تے آج نو قرآن پڑھ کے بخش دالا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ یہ نو میں نجو پڑھا ہے میں نو تنیوں توجہ نہیں جا فرمائی آتے ہون تیرے نالمیے ہاں خدا تی قسم کر کے آنا یہ کافر دیکھ سا جائے سے ہوئے داڑی آ تو بچے آجے ہا, آت آت آت ایک سازش ہے بے سمجھا تو کافر کے پیچھے چل پے اپنی نبی سنت سمجھا کے نا تو سب پڑھنا پھرنا ہے نا داڑی والے کے بچے سے امام شافی کون تھا وہ گاڑی والے نہیں تھے امام الزر بھی داڑی والا تھا امام محمد بھی داڑی والا تھا امام احمد پھر ہم امام بخاری بھی داڑی والے تھے امام احمد رضا بھی داڑی والے اگر داڑھی سے مسئلہ ہے تو اور ان کو چھوڑ کے تو اپنی مسلمانی پہ قائم رہ رہا میں تجھ تو جماعت اور سب کی بات چھوڑ تیرا رسول بھی داڑی شریف والے تھے توجو نہیں فرمائی ارے مدریسوں میں یہ ہوتا ہے مسجدوں میں یہ ہوتا ہے مدرسوں میں یہ ہوتا ہے میں آخرا نا سنگی آخر ہوئے فکنا پہ وہ تو ساری دنیا تک مشہور ہو جائے ترک رات کے اندر ہزار مکالے ملو توجہ لیں گے فرمائیے وہ خودا کوئی نام وہ کا تو چرچا بھی نہ ہو ہم اگر نام بھی لیں تو ہو جائیں بدنام مکالے بدنوں کا نام اور نہ لوگ جنہوں نے علم دین مصطفیٰ توجہ نہیں دے فرمائی بہرحال مومن مومن دنیا, دنیا کے پیچھ پیچھے پیچھ نہیں چلتا. پیچھ چلتا اور مومن نہ ہی کسی کی بات پہ, پہ چلتا ہے مومن کہتا ہے اگر تیری بات اللہ رسول کے مطابق ہوگی تو چلے گا مگر نہ چلنا سدھر سے اللہ ضمیر یہ مر مر مک گئی محب کی حل حل حل حل not... اقبال نانا, اقبال فرما کی بجلی بجلی بچ سس سوچ پھر گلا بڑی نا بہرحال وقت نہیں سال سے پانچ بج کے چار منٹ ہوجے ختم دا ہوں چار منٹ ہودرے لنگر علی برادری آ کر مال بھی آ ٹائم لان گیا میں بہت جلدی اپنی گل نوکرا شام قربان جا دینے فا لائی جسے گا تری پلیچی کی ہے ایمان کی پہلے منہ کیا گیا ویڈیو نہ بناؤ تھوڑی مہربانی ہو سی پلاؤ جاڈا میڑا ترجا ہے ویڈیو نہ بناؤ ویڈیو بنا بنا ہے مہربانی ہوں تین دساں جے خاصیت برکت اللہ فرایا تالے بلم نو موت آ جملہ سر سمجھیے تالے طالب شیر آم لا فری لیکن اتنے پھر تھوڑا جہ فرق ہے وہ سٹو ڈنڈا منت آ گئی یتلو بول علم علم پھر میں پھر اس جو ہارجوا علم پڑھ بول بول موت آ رہی علم اسلام گواج کل برادری نے کیا آخر کو مرد مری نہ گوگا تو خر ہاں گوگے وٹن واسطے نہیں دین اسلام کو جا کر ہے اون اس درمیان دے درمیان سب <متصح> کیا علم نبوت،, نبوت،, ترجح نبوت،, ترجح نبوت نبیوں اور اس طالب علم کے درمیان صرف ایک درجہ ہے یہ ہے شریعت شریعت مصطفیٰ کسی علم کے بارے میں باد... باد... ہے کیا بتاؤں احباب کیا کارے نمایاں کر گئے ایم ای کیا... نوکر ہوئے پینشن لی اور مر گئے یہ <تصفح> لے <لیں> <تصفح> کم رہ۔ جاوہا. جاوہا. اے مقام, مقام شریسر شریعت کیا نا منی منی میں کہاسن تالے دلو نکلنا اللہ لہنگے توجہ ہے علم دین ہے şey> جس میں پڑھایا جاتا تھا جس میں پڑھایا جاتا اللہ جس میں پڑھایا جاتا ہر وقت اپنے یار کی گل پڑھتا رہا اسیب کون ہے پر تے زمین میں ظاہر چاند پر پہنچنا مزہ تو تب آتا ہے چاند تجھے دیکھنے وے چلم نہیں نے فرمایا عالم ساری رات سلسا رہے ساری راتسا رہے آب ساری رات عبادت کرے اس آب عبادت اس دین مستفا دا افواہ نے علم تو ہے نا جا کیا فضیلت ہے بھی یاد رکھنا دوستو یاد رکھا جی ہر بندہ اس علم نگ کے بھی پار نہیں ہو سکتا ہاں ہر بندہ یہ ہوئی علم دین مستفال ہر بندہ یہ لگ کے پار نہیں ہو سکتا قرآن مولا فرما لوگ اللہ بہت ایسے جڑے ہی تر گئے Okay. جگ okay. ہر بندہ <Geneva> جیڑی حقیقت نو سمجھ لیں سمجھاوا مولالی زبان علم خرابی لیڈ والے بھی خرابی لے علم ہی ہے علم مبارک ہے علم مبارک ہے برکت یہ لینے والے پر منحصر ہے لینے والا مولا علی فرماتے ہیں فرمایا شبنم کا قطرہ شبنم کا قطرہ اگر سیپ کے منہ میں جائے تو دریا بنتا ہے اور سونپ کے منہ میں جاتا ہے آخر علم منہ جو دروازہ ہے کیا ہی مال فرق ہے فرمان ہے اگر سفر سف جان لو اور دریا میں چپیاں نہیں آئی منہ شبنم کترا جایا درجکتا بنا موتی کیمت دکھوئی انمول کترا وہ ہوئی شبنم اگر سپ کے منہ جایا ہوں شبنم کس کبور سے نہیں اتنے لالے توجو نہیں فرمائی بھائی شبنم تو یہ ہے شبلم تو قصور نہیں ہے لینے والا سانپ ہے جب سانپ ہوگا تو شبنم فخت نہ ہو گیا بخت نہیں لگی اچھا تھوڑا تو نہیں لاکھ مداری میدان سے کیمت جو نہیں رہی قدر جو نہیں رہی تدر کی شان دس میا فرمود نے فرمایا قدر دی او یارا پور پت جانے او کیا جانے علم دین شریعت مستفا کی اہمیت کیا ہے قسم کر کے ایسی شاہ جلق بن جائے رب سونا بھی آلم پھر آم لاتا پھر تشریف خدا کیڑی کہواری کیوں کی مستفات دور ہوئی رام آخنا بندہ نبیا ریا جا بندے نبیا کی رفاقت لگ دے لجوالا تختا بھی شریف نہیں اس قوم مرکز گرکز دفتر کھول مار یہ من جائے تو پھر آ ہاں قوم نفس پرست وہ تاریخ شریف نہیں بنی سنگی کتاب چاہ ہے اکھے چاہے آپ حوالہ دو چیک لکھے پہ بھئی بڑے بڑے علماء کرام اور مشاک الزام ویڈیو بنواتے ہیں ان کے متعلق شریعت متارہ کا کیا حکم ہے ویڈیو بنانا ناجائز ہے بحوالہ بتائیں تصویر بنانا ناجائز ہے تو بحوالہ بتائیں چی okay. کتاب چالیا میں تا بے ایک نہیں اس قوم نے دفتر چھان مار تبی شریف چالیا مشکا شریف کھول بخاری کھول عیسائی جس قوم نے جیڑی قوم آخے نا جیڑی قوم آخری چلو میرے آخر حدیث پاک ملکی اور بخاری شریف جی ہدیار نے فرمایا ہوں وقت میں گل اپنی وہ بھی مکانی ہے تھوڑی رشتہ پہنچانی ہے دنیا کی طرف ہو بولو بس گال ہی بوک گئی اکلمان سوال نہیں کرے ہم نے سو کا کلمہ پڑھا ہے کلمر پڑھتا ہے چلتا یہو گلو سمجھا رہے اور ہر عالم سچا نہیں ہر آلم سچا اندروں خرا نہیں ہوتا مرے آئی گلینا جڑے ویڈیو بنانے پھرتے نا یہ ہوئی لاک لاک روپیہ محفل مقام میں مثال کا بندہ کسی نے آخی یار اپنے ابے کی تاریخ کی الحمد للہ سونا یہ گڈیاں یار رب سونے کے لگے کوئی یہ ہے تو پچھڑے نہیں ہے اور عالم وہی ہوتا ہے عالم نبی دین کا عالم ہی حضرت حضرت فروخ آزم سرکار نے حضرت قاب بن مالک سے پوچھے اللہ <سلام> اے قاب مل عالم عالم کن ارتی کال الدین قال الدین یا ملون بیمار یا البون عالم ہوتے ہیں جو, جو, جو جانتے ہیں اس پہ عمل کرتے ہیں کیا چیز لے گئے اپنے فرمایا تمہ دنیا تو سوال لکھ لکھا توجہ لے جا فرمائی ہر حال ہم حقہ اِس سارے دشمن اعلی حدرت کر آلہ حضرت بعد حدرت آلہ حدرت وغیرہ ویٹے آئیے ہاں خدا دکھ سمے اس پاس با نشان ہے بس حضرت مقابلے کا بندہ کاٹ لیا تیرا سی آپ حضرت مقابلے کی تحقیق کا بندہ محقق نہیں آیا توجہ نہیں یہ اکث ہے اور یہ وہ ہے یہ فلان ہے یہ ڈھیل ہے اے بچے والی گلا بچے یہ اکثر اکثر کے لیے تین شرطیں جو نہ محفوظ اچھا یہ دو گلا اے محفوظ ہو رہی ویڈیو اکش مٹی سوا ہے اکس تے اصل کا محتاج ہو بندہ خلوتا ہوئے تپے پچھاوا بننا پچھاوے بندے کمال ہو گئی بارہ بارہ سال پڑے ہوئے کیوں وجہ کیترا سیٹ کے منہ میں آیا لینے والا مہر آلی ہو تو پھر بات بنے لینے والا لینے والا خاجا میری ہو تو تب بات بنے لینے والا بابا فرید ہو تو تب بات بنے بھائی اب تو لینے والے مانے دے سانپ آئے کیا بات بنے اس نے سوا کے زہر بننا ہے تو جو لیں گے فرمائی بھائی گل تھوڑی جی سمجھانی یہ اگر بانیا نے محفل یا میزبان حکم کر میں پس کر دیا میں زور نالی بیٹھا میں انہوں نے حکم کی ضرور تبدیل کر ویڈیو فوٹو والا اے پھر بڑا لمبا مسئلہ تصویر مخلوق اچھا جڑی تصویر روکی کڑی ہے ویڈیو دی پھر شریف بخاری شریفاس شریف او جناب دیگر دیگر کرام دے بہت سارے فتاوے جنہیں اندر واوے لکھے تصویر جان د ہاں آپ نا سبھار قربان عالم نہ سونا آپ کی عبادت افزا لے پر عالم پھر لفزے آم یہ سارے ٹکر ہو حلواخوری جنہوں بریلی عالم ہو لال جی ہو آپ تو فرما لرا سس لمبی آؤ آلم جڑے نے نبی ہندی مالک نے خدا نہ بندہ سو نبی ہوں ہو چاہیے لگتا جی صحابہ نے فرمایا حضرت سرکار نے, نے جڑا اپنے علم چمل کر دے دا مطلب ہے مطلب مطلب جہا ہے عمل کرنے والا وہ آلم ہے جنہیں عمل نہیں گویا باراتا گویا وہ عالم ہے ہی نہیں وہ جانتے ہی نہیں جاننے والا وہ ہوگا جو اپنے جانے پر عمل کرتا ہوگا توجہ نے یہ فرمائی اے کبلا عمل کر خدا دکھ کر ساسی کیوں میں ہے جی وہ کرتے ہیں جی صوفیاء کرتے ہیں جی مشا کرتے ہیں جی میں کیا برحق حدیث کے خلاف کرے کیا وہ جائز ہو جائے گا نہیں ہو سکتا اللہ ولی ہو نبی معصوم محسوس ولی محفوظ ہوتا ہے ولی ہولی خطا ہو سکتی ہے اگر ولی قرآن حدیث کے خلاف کرے چاہتے وہ کم جائز نہیں توانوں چلنے کا حکم نہیں کہ بلا ہوں دلیل ہے دلیل ہے مولوی کون مولو پوچھو اے؟ اے؟ کیوں لگے تھڑے ہو اس کام سارا جگ لگا خدا خدا خدا <laughs> اے او نا سارا جگ لگا سارے مولوی کوئی گھر کھے اچھے ڈاخا خاطر میرے گھر کے سامنے مولوی قوم مولوی پیچھے دو ہر ہال چاہیے مولویفا کا پیچھے مستفا کا پیچھے کیونکہ راستہ تو سمجھو نہیں جب فرمائی جانا تو ادھر ہی ہے نا سارا کم تھے چلنے کا خدا دیکھ سم کر کے آنا تو بات کرتا ہے جو آج دین کو پیچھنے لگے پھرتے میرے آل آدر کول بندے کو لمز کی ضرور نان پارا ریاست کا ایک وزیر بڑے بڑے شان تے مدح کیتی ہے اتنا وام دزور تصا بھی بڑے وے شاعر بھی ان دی تاریخ مبارک سر ہو کیونکہ جس کی کہ مستفاق وہ نہیں جاتے. تو نہیں یہ فرمائی حضرت <سؤال> امام ابد اللہ حادث اللہ تعالی کتاب تبدی المغترین شریف کے اندر نقل فرما رہے امام گدانی سرسار کے حوالے فرمایا اللہ تعالی یار ایڈی فضیلت کسے میں دے ہو درد نہیں یار توجہ ہے رکھے آپ کلا وزیر کی تعریف کیا کرنی تھی اعلیٰ نے بادشاہوں کے بادشاہ کی تعریف شروع پر ہوا اے ناج شریف اس موقع تو لکھی گئی تھی وہ کمال حسن حضور ہے ناج شریف کمال حسن دور ہے کہ کمار جہاں یہر پھول خار سے دور ہے یہی سنو نبی پاک سرکار کی متحفر فرماؤ نا آخری مختا در جاب درمایا کروا حضرت جان بنیا جے لوسی نا بنیا اللہ ہاں قسم میں دلوں دعا کرنا رب سونا شالا اس مدرسے پڑھنا نشین چلا کرو بلو تم دنیا دار کو دنیا دار فرمایا دنیا دار کی ہوں اپنے کری آپ نے فرمایا سانو چل پی درے مستفا تمہیں سر کیوں بدی رہ سانت جس کا کھانا اسی کا گارا میں قدا ہو اپنے پارا نہیں میرا دین کوئی روٹی کا ٹوٹا تو نہیں میں کوئی روٹی پچھے دینی یہ جنگ جا رب دی رحمت چالی دن آزاد تختیف فرما سک خدا اور یہ علم کی حضور دان تھا گان جبس رحمت اللہ آپ فرما نے آپ فرما نے میں خواہ دیکھے نبی پاک سرکار اپنی گود مبارک ایک باری اس بابے جی پیار دتا سا فرما نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کون آقا نے فرمایا آقا نے فرمایا تیری شریعت دا امام امام آزم یہ تول کر مار دو بندہ ڈب جایا قربان جا چند شرط ایٹ ہے اپنے علم دی قدر کرے امام محمد سرکار آپ بیٹھے تھے ہارون رشید ساری آپ اول برا لگا انہیں آخیا ہے محمد تو کیوں نہیں اٹھے آپ نے فرمایا دنیا کا تخت نشین ہے اور میں نبی تیرے آمد سے یہ علم قدر ہے وہ جانتے تھے ہمارے پاس کس کی وراثت ہے آج وراثت ندیاں بھی لے کے دنیا داراں دے دار گواں پھردے لگے پھردے توجہ نہیں یہ فرمائی دوسری نشانی ہے وہ اپنے علم پہ عمل کر دے رہے تیسری نشانی ہے کامل لکا چوتھی نشانی شریعت کی مخالفا کرتے نشانیا میں رب عقل دیتا نا انشاءاللہ اللہ کسے سوال کی گنجائش نہیں پر ڈورو نے گل ہی کوئی نہیں وہ میاں صاحب نہیں دے میاں صاحب فرما نے فرمایا نشمندی خوف خوف رکھتے کنیا شرط ہوئی چھویں شرط یہ ہے ادا پال ادب والے آدمی نہیں کرنے بے عدم نہیں آتے کیونکہ بے عدب کبھی مقام نہیں پا سکتا ہمیشہ والا مقام ت پہنچنے آدھے فرما نے آلات لا نے لاتر لا ترما پورا یا ترقی مستا مرمن کہا شیا جا چلکا وے پھینکنا نہیں چاہیے فرما جائے کہا شیش مسجد جی مسجد دے گند لکھو ایسے مقام کے نہ سچو پکا نہ لاجو کافی بہت زیادہ ایسے مقام دے نہ بہار ان شاء اللہ د تھکی بیس رجے نوڑے خدا کی کسم کر کے انہوں نے سنگی آؤ جن ادب امام احمد بن ہمبل یہ شگرد امام صاحب کے مبارک دیا آج سکار مبارک استاد میل جڑی کٹھی ہوئی ہے نا سٹنا برداشت نہیں اج کل تالے بل پڑھتے نا اج کل پڑھتے پڑھی تے تنظیمی تنظیمی امتحان دوں سنت نہیں پڑھنا سال پڑھے جال کیوں ہے وہتحان دوں کیوں سنت کیوں لینی کون کو دکھا دے میں تو چلیے فرمائی قسم کر کے آنا سنت ہوا اور میرے بھائیوں میرے دوستوں میرے عزیزوں تو لباس میں از برا ہے بحثیت چھوٹا بھائی جی اور علم نہ برباد ہوا جی حدیث دی کتاب چکو بوجو چکو چکو اور تفسیر چکو تفصیل چکو ہر او کتاب ہر جہاں علم حاصل کرنا اور ایک فائدہ دسنا حضرت سرکار نے یہ گل لکھیے آپ جٹھے کیتے گئے نا اقوال مبارک ملفوزہ تل حضرت ملفوزہ تعل حضرت وہ کٹھے کرنے والے تو ہور ہو گل تو آپ کی ہے نا آپ نے فرمایا دی برکت اللہ ادب ہوئے گا منظر امام صلعت صلعت صلعت صلعت احمد سرکار بن احمد بنکار نے کرتا دستیم کی اج کل جناب سبق پڑھتے بیٹھے ہوں دل ہوں گے بس مجبور بننے پی تاجیم آخر وے نہیں دیر سے تعالیٰ نے امام محمد بن حمدہ سرجنا سبحان اللہ سج بنوایا پیر باہر بنواؤں پیٹ پاؤ ناسا I'll never the heart of my soul. ختم شریف ہو سی دستار بندی جستی سے جامع بارود فلم کرام جناب حضرت نامہ مولانا محمد کاشف محمد عمر صاحب وہ آئے جن کی دستار بندی کے بلا چشتی صاحب فرماس سارے سامنے گرامی تشریف رکھو اپنے اپنے جگہ پہ انشاءاللہ دستار بندی کے بعد لنگر شریف کا بھی انتظام ہے لنگر شریف ہی کھا کے ویسے شاسک کا حکم ہے اس کے بعد نمازوں سے نماز پڑھ کے ویسے تشریف رکھو اپنے اپنے جگہ دستار بندی ہوگی جناب حضرت کا نامہ مولانا محمد کاشف وہ آئے دستار بندی کے لیے جن کے دستار بندی کے برائے سے بنائیں گے دوسرے جاؤں دستار بندی ہو رہی ہے حضرت علامہ مولانا عبد و محمد